یہاں پر استاد یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگلی فصلوں میں جو اس کتاب کے نصف سے زائد پر محیط ہے اور واضح رہے کہ اس کتاب کے صفحات کی تعداد سولہ سو ہے اور تقریباً نو سو صفحات استاذ نے تاریخ سیاست پر لکھے استاذ نے تاریخ و سیاست تہذیب و ثقافت ان موضوعات پر لکھے اس میں چھٹی فصل میں انشاءاللہ شاء استاد محترم آپ کے سامنے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جو کچھ ہوا اسے بیان کریں گے اور تیسری فصل میں من قابل جورج بش آدم علیہ السلام کے نافرمان فرمان بیٹے قابیل سے تذکرہ شروع ہوگا بش تک ان تمام باتوں کا تذکرہ موجود ہے میرے بھائی اور ان تمام باتوں کی معلومات سرسری ہو تک ہم پر لازم ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح قابیل نے کہا تھا لاخت النک حابیل کو آدم علیہ السلاط السلام کے صالح اور نیک بیٹے حابیل کو قابل نے کہا تھا لاقتلنک النک آج بھی بش اور اس کے پیروکار اور اس کے ایجنٹ اور اس کے غلام ہمیں یہی کہہ رہے ہیں لاقتلنک کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو اس تاریخ کو ہمیں سمجھنا چاہیے <سلام> یہاں پر استاذ جن کا تیس سالہ جہادی تجربہ ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں استاد مصاب سوری حفظہ اللہ کے اس جہادی تجربے کا خلاصہ پہلے بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد اس جملے کو پڑھوں گا تاکہ آپ کو احساس ہو اور اس جملے کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہو استاد یہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک لمبا تجربہ ہے ذاتی خاص مجھ سے متعلق ہے یہ ایک لمبا تجربہ ہے اسأل اللہ اخلاص والقبول کہ میں اللہ تعالی سے اخلاص اور قبولیت مانگتا ہوں یہ تجربہ انیس سو اسی سے شروع ہوتا ہے 2004 چار تک انیس سو اسی میں استاد آپ کو معلوم ہے مصعب سوریہ کے ہیں شام کے جہاں آج پھر میدان کارزار گرم ہے اللہ تعالی مجاہدین کو طاقت عطا فرمائے ان کے اختلافات کو ختم کر کے اللہ تعالی ان نصریوں کو تباہ و برباد فرمائے ان کو خاک خون میں ملائے تو استاد جو ہیں سوریا میں انیس سو اسی سے انیس سو بیاسی تک میدان میں رہے ہیں اور اخوان المسلمون کے عسکری بازو میں رہے ہیں کمانڈر کی حیثیت سے اور پھر روسیوں کے خلاف کمونسٹوں کے خلاف 1988 سے 1992 تک افغانستان میں رہے ہیں پھر الجزائر میں جو جہاد شروع ہوا تھا جس کا خاتمہ افسوسناک انجام پر ہوا اس جہاد کی اعلامی اور دعوتی خدمت استاذ نے کی ہے 1993 سے 1997 تک لندن میں حت کہ انیس سو ستانوے میں آ کر استاذ نے اور بڑے بڑے کبار مجاہدین نے الجزائر کے اس تکفیری مجاہد صائف سے براءت اور لاتعلقی کا اعلان کیا استاد نے سلسلے میں کتاب لکھی ہے شہادت آل الجہاد الجزائر جزائر میں جو جہاد ہوا اس کے اوپر میری گواہی پھر استاد جو ہیں اس صدی کے اخیر میں طالبان کے زیر سایہ امیر المن محمد عمر حفظہ اللہ کی بیت میں انیس سو سے 2001 ایک تک کا جو تجربہ اس میں شامل رہے ہیں اور استاد جو ہے بہت ساری جگہوں میں استاذ نے ہجرت کی ہے عرب ممالک مسلمان ممالک یورپ ممالک بہت ساری جگہوں میں گئے ہیں بہت سارے اسلامی انقلابی تنظیموں سے ان کا تعارف رہا ہے اور بہت ساری جماعتوں تنظیمات اور جہادی سربراہوں سے خصوصی طور پر ان کی ملاقاتیں رہی ہیں اور دسیوں جہادی تجارب میں ان کا حصہ رہا ہے اور استاذ فرما رہے ہیں کہ ومن خلا الحد عملین فتار الجہادی کے جہادی تحریک میں ایک کام کرنے والے کی حیثیت سے جس نے مجال الفکر و الکتابہ و تاریخ و نشاط بال المباشارت المیدانیہ کہ جنہوں نے فکری میدان میں لکھنے کے میدان میں تاریخی میدان میں اور نشر و اشاعت کے میدان میں ساتھ ساتھ جنگ کے میدان میں بھی حصہ لیا ہے اور اس یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں میں فخر کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ فخر کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں یہاں پر فخر کرنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے میں اخلاص مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور یہ باتیں استاد فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کتاب پڑھنے والے کو یہ احساس ہو کہ اس کتاب میں جو افکار آ رہے ہیں اس کتاب کے اندر جو نظریات پیش کیے گئے ہیں ہوا نتاج تجربات میں دینیت طویلۃن وہ ایک لمبے تجربات کا نچوڑ ہے یہ فیوتی حق میں تو ان باتوں کا حق ادا کرے اہتمام کے ساتھ ان باتوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کا حق ادا کرے پچیس سالوں سے تیس سالوں سے جو جہاد کے میدان میں خود عملی طور پر موجود ہے اس کی باتوں کی طرف ذرا کان لگایا جائے ذرا توجہ کیجیے استاذ کا یہ مقصد ہے اور استاد یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں بحث کی ہیں اور بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں جہاد کے میدان میں اور بہت زیادہ تجربہ کار قائدین سے رہبروں سے میں ملا ہوں اور ان کے ساتھ یہ جو ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہے امریکیوں کی شکل میں یہودیوں اور نصرانیوں کے عالمی جنگ کی شکل میں جو مصیبت آئی ہے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کیا حل نکالا جائے کئی بار ہم نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے ان تمام باتوں کا نچوڑ چوڑ استاد کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر پیش کیا ہے مختلف رسالوں کے ذریعے میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ دوبارہ صفر سے شروع نہ کرے بلکہ اپنے کام کو اپنے بڑوں کی وہ بنیاد جو انہوں نے اپنے خون سے رکھی ہے اس پر قائم کرے اب اساب اس سوری حفظہ اللہ کے بارے میں ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو انیس سو اسی سے جبکہ ہم میں سے بہت ساروں کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی انیس سو اسی سے جہاد کے میدان میں موجود ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے اس بات کی طرف اصل میں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں لقت علم عارف العصر کہ اس زمانے کے اسلحوں میں سے ہتھیاروں میں سے ایک اہم ہتھیار معلومات ہے کیا چیز ہے کہ علم اس زمانے کے اہم اسلحوں میں سے ہے اس زمانے کے اہم ہتھیاروں میں علم کا شمار بھی ہوتا ہے ولاقل جہل محم کا نخلا سم المفترت اور جاہل لوگ اس جہاد کو نہیں چلا سکتے چاہے ان کا اخلاص اتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ لوگ جن کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے وہ لوگ جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے وہ لوگ جنہیں اس جہادی تاریخ کا اور سلف صالحین کے منہج کا علم نہیں ہے وہ لوگ چاہے ان کا اخلاص کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ اس جہاد کو نہیں چلا سکتے وہ اس عالمی جہاد کو آگے نہیں لے جا سکتے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جہادی میدان میں جو ہمارا تجربہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ تنظیمیں اور وہ تحریکیں جو کہ علماء کرام کی قیادت میں ہیں وہ اکثر کامیاب رہی ہیں جیسے کہ ملام المومنین اور ان کی قیادت میں چلنے والی تحریک اس کے علاوہ جو تنظیمیں ہیں جو پروفیسر حضرات قسم کے لوگوں کی قیادت میں ہے یا ایسے لوگ جن کو جن کی دینی معلومات بہت کم ہے یا زمینی حقائق سے وہ واقف نہیں ہیں وہ اس جہاد میں آگے نہیں بڑھ سکتے اور بہت ہی جلد وہ اس زمانے کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جہادی تنظیموں میں بھی وہ تنظیمیں جن کے بڑے علم دین سے محروم ہیں ان کے انجام ہمیں نظر آ رہے ہیں علم دین سے محروم جہادی رہبر جہادی رہنما بہت زیادہ غلطیوں کے شکار ہوتے ہیں ہاں وہ حضرات جو کہ علم دین سے محروم تو ہیں لیکن علماء کی مکمل اطاعت کرتے ہیں اور مکمل علماء کے وہ فتح جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھے گئے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں تو انشاءاللہ وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں لیکن اکثر وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زمام کار ہو اور وہ جاہل ہوں اور ان کی دینی معلومات کم ہوں تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے اس لیے ہر وقت ہم یہ بات عرض کرتے ہیں ساتھیوں کو اور کہتے رہتے ہیں کہ وہ عالم جو کہ مجاہد نہ ہو وہ خطرناک ہے اور وہ مجاہد جو کہ عالم نہ ہو یا جس کے پاس علم نہ ہو وہ بھی خطرناک ہے وہ عالم جو کہ مجاہد نہ ہو اس کا انجام منافقت بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے فارغ اور فضلہ حضرات جو ہیں بہت کچھ وہ جانتے ہیں لیکن جہاد نہ ہونے کی وجہ سے دین میں جو کچھ رد و بدل تغیر و تبدیل وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ مجاہدین جن کے پاس علم شریعت اور علم دین کی کمی ہے ان کے اعمال کا بھی آپ حضرات کو احساس ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں شبہات کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں شبہات کی بنا پر وہ لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اپنی تنظیم کو بچانے کے لیے بہت سارے غیر شہری کام کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اٹھ پٹان قسم کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں جب علم کی کمی ہوگی تو اس جہاد کو اور عالمی جہاد کو آگے چلانا مشکل ہے ان کے عقائد میں بھی فرق آ سکتا ہے ان کے منہج میں بھی فرق آ سکتا ہے اس اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور اس سات جو ہے اس بات کو فرما رہے ہیں ہادہ مخلص علی بعد تجربہ تنتی طویلہ کہ یہ میرا تجربہ ہے جو میں نے ایک لمبے ذاتی تجربے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے یہ خلاصہ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ علم اس زمانے کا اہم اسلحہ ہے اس زمانے کے اہم ہتھیاروں میں سے علم بھی ایک ہے اور وہ لوگ جو کہ جاہل ہیں جن کے پاس دینی یا دنیاوی علم نہیں ہے وہ اس جہاد کو آگے نہیں چلا سکتے وہ اس جہاد کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ضروری ہے کہ ہم جب جہاد کے میدان میں آئیں تو ہم فقہ خل کو ضرور سیکھیں جہاد میں جو فقہ ہے اس کو ضرور سیکھیں الولا والبرا جو عقیدے کے مسائل ہیں اس کو سیکھیں ڈیموکریسی جمہوریت کے بارے میں ہمارے علماء کا کیا نظریہ ہے اس کو سیکھیں ہر روز نئی نئی جو باتیں ہیں ان میں نہ پڑے کل آپ کچھ کہتے تھے اور آج کچھ اور کہتے ہیں اپنی تنظیم کے مفادات میں اور اپنی جماعت کی پالیسیوں کی تباع میں شریعت کی ہر قسم کی تشریحات کی جاتی ہے تو اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ یہ جو جہاد ہے جو عالمی جہاد ہے اور عالمی جنگ ہے یہود نقارہ کے خلاف اور پوری دنیا میں جو جہاد جاری ہے اس کا زمام کار یہ علماء کے ہاتھوں میں ہو اور اگر ایسے علماء موجود نہ ہوں تو ایسے عمرا کے ہاتھوں میں ہو جو کہ کتاب و سنت کی تباہ کرتے ہوں اور شریعت کے مطابق چلتے ہوں اللہ تعالی توفیق قطع فرمائے اور یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ تنظیموں کی سربراہی خصوصی طور پر جہادی جماعتوں کی سربراہی یہ غیر علماء کے ہاتھوں میں آنا آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو گاڑی چلانی نہیں آتی آپ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھنے دیتے حالانکہ اگر وہ بیٹھ جائے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے یا گاڑی خراب ہو جائے گی یا وہ خود اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا یا دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں کہ گاڑی سمیت وہ بھی نقصان اٹھائے لیکن دونوں چیزیں مادی چیزیں ہیں اور دوبارہ مل سکتی ہیں گاڑی بھی دوبارہ مل سکتی ہے اور آدمی اگر مر بھی جائے تو اس کو دوبارہ جان مل سکتی ہے آخرت میں لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ نہیں مل سکتی بات سمجھ میں آ رہی ہے دنیا میں جو شخص اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور اللہ کے حضور لے جائے اس کو اپنا ایمان مل سکتا ہے دوبارہ ورنہ دوبارہ نہیں مل سکتا ہے ایمان دنیا میں اگر ملا ہے تو آخرت میں بھی ہوگا اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں ہوگا اہل المعروف فی دنیا اہل المعروف فی جو لوگ دنیا میں اہل معروف ہیں وہی لوگ آخرت میں اہل معروف ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں وہ اہل ایمان ہوں گے تو آخرت میں وہ اہل کفر ہوں گے یا دنیا میں وہ اہل کفر ہوں گے تو آخرت میں اہل ایمان ہوں گے ایسا نہیں ہوگا دنیا میں اہل ایمان ہوں گے تو آخرت میں بھی اہل ایمان ہوں گے تو جان جو ہے جس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی جاتی ہے وہ تو دوبارہ مل سکتی ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو سب کو اٹھایا جائے گا اور سب کو زندہ کیا جائے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ایمان دوبارہ نہیں مل سکتا تو جب ہم ایک گاڑی کے لیے جس کے نقصان کا ہمیں خدشہ ہو اور ایک انسان کے لیے جس کے زخمی ہو جانے یا مر جانے کا اندیشہ ہو ہم اسے ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھنے دیتے تو کس طرح ہم جہادی تنظیموں کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک جاہل کو بٹھا دیتے ہیں تو یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے اس کو میں آزمائش نہیں سمجھتا ہوں بلکہ اس کو عذاب سمجھتا ہوں لیک جاہل آدمی ہے ظاہر سے بات ہے کسی نہ کسی دن تو اپنی رائے پر چل ہی جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہے تو بس چل جاتا ہے اس لیے ہمیں اس نئی نسل کو ہمارے ساتھیوں کو جو کہ جہاد کے میدان میں موجود ہیں ہم یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جاہل عمرا سے بچے کوشش یہ کریں کہ آپ کے عمرا علماء ہوں یا ایسے لوگ ہوں جو کہ مکمل طور پر علماء کا کتاب و سنت کی روشنی میں اتباع کرتے ہوں ورنہ دور رہنا چاہیے پشتاوے سے پہلے پشتاوا جب ہوگا تو اس وقت وقت گزر چکا ہوگا اس لیے ہمیں جاہل عمرہ سے بچنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں بے علم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاد میں بہت مضبوط ہوتے ہیں تو اس لیے میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر مجبوری ہے کہ اس کی طرح علماء تنظیم کو نہیں چلا سکتے تو ضروری ہے کہ علماء کے کنٹرول میں ہو اس طرح کا امیر. بات رہی ہے اگر ضروری ہے کہ اسی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانا ہے تو فرنٹ سیٹ پر علماء بیٹھے اور اس کو مکمل قابو میں رکھیں مکمل کنٹرول میں رکھیں اور اس سے مکمل طور پر یا حد لیا جائے کہ آپ کوئی بھی کام ہماری اجازت کے بغیر کتاب و سنت کی روشنی میں کسی فتح کے بغیر نہیں کریں گے ورنہ میرے دوستو ہم اس جہاد کے میدان میں بہت کچھ دیکھ چکے ہیں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں ان جوہلا کے ہاتھوں شیخ عبد القادر اعدہ رحم اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے السلام جہلی ابن علما اسلام اور اس کے بیٹوں کی جہالت اور اس کے علماء کی کمزوری یہ ان کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے یہ شکایتیں کی ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں یہ جذبات میں ہوتے ہیں جوش میں ہوتے ہیں ہوش سے کام نہیں لیتے اور بہت سارے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جس سے جہاد کا مجاہدین کا اور دین کا نقصان ہوتا ہے اور علماء جو ہے کمزور ہوتے ہیں خاموش رہتے ہیں خائف رہتے ہیں اپنے حکمرانوں سے یا اپنے مفادات کے پیچھے باغتے ہیں تو اس طرح اسلام کو نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے ہماری اس گزارش کا کہ استاد محترم چوبیس پچیس سال جنہوں نے جہاد کے میدان میں گزارے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ علم ضروری ہے اور بے علم لوگ جو کہ شریعت کے علم سے اور دنیا کے علم سے بے خبر ہوں اس طرح کے لوگوں کو ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھانا چاہیے اللہ تعالی اس امت کے علماء کو طاقت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کے جوانوں کو علم عطا فرمائے علم اور جہاد یہ طائفہ منصورہ کی علامت ہے جیسے کہ اگلے اسباق میں آئے گا علم اور جہاد ان دونوں شرائط سے متصف ہو کر ان دونوں صفات سے متصف ہو کر جو حضرات اس میدان میں نکلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہم یہی درخواست تمام مسلمانوں سے اور مجاہدین سے خصوص طور پر کریں گے کہ آپ کا انتخاب مجاہد علماء ہونے چاہیے اور وہ جہادی جماعتیں ہونی چاہیے جن کا ذمہ کار علماء کے ہاتھوں میں ہو اور جن کا کنٹرول شریعت یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں ہو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے